کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ہرگز نہیں بے شک وہ لوگ اس دن اپنے رب کی دید سے روک دیے جائیں گے